لفقارا ان فقیروں کے لیے اللہ زینہ فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں کیا ان فقیروں کے لیے یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ حاضا تو لفقارا یہ جو خرچ کرنا ہے صدقہ کرنا ہے تم نے یہ ان لوگوں کے لیے کرو اللہ زینہ فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں جو اللہ کی راہ میں کام نہیں کر سکتے معاش کا خدا کے دین کا کام کرنے والے اس پہ حاشی آئے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا حاشی آزت نے لکھا اللہ نے فرمایا ان لوگوں پر خرچ کرو جو لوگ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں معاش کا کام نہیں کر سکتے روک دیے گئے اپنے آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے خدا کا کام کرنے کے اصل میں تو مجاہد ہیں جو جہاد کرنے والے اور پھر اس کے بعد وہ تمام شعبے جن کا خالصتا دین سے تعلق ہے اور جو دین کا کام کرنے والے ہیں ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ مستحق اس بات کے عیسائیت قریمہ کے وہ اہل علم ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا بس اللہ کے دین کے لئے کام کیا ہے طالب علم رہے فقیر رہے کچھ بھی کیا لیکن خدا کے دین کو انہوں نے بچایا جب کوئی تاریخ لکھے گا تو وہ یہ تاریخ لکھے گا کہ ہندوستان میں چار سو برس ایسے گزرے کہ حکومت کی طرف سے کوئی سرپرستی نہیں تھی ان مدارس کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا کوئی بھی نے پیسے دینے والا نہیں تھا مانگ مانگ کے خدا کے دین کو بچاتے رہے اور سب کو پتا تھا کہ پڑھنے کے بعد جاب بھی کہیں نہیں ملے گی سب کو پتا تھا کہ ملے گا کیا مسجد میں امام لگ جائیں گے موزن لگ جائیں گے دو ہزار تین ہزار تنخواہ ملے گی ہوگا کیا لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتیں جان قربانی دے کے خدا کے دین کو اب تک محفوظ رکھا ہو اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو طالب علم میں سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں اللہ نے فرمایا افسرو فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں رک گئے ہیں خدا کے دین کا کام کر رہے ہیں لاسطتی فی الارض وہ زمین میں کوئی تجارت نہیں کر سکتے تجارت کریں تو نقصان ہو جاتا ہے دین کا معاش پیسہ کمائیں دین کا نقصان ہو جاتا ہے تحقیق نہیں ہو سکتی ریسرچ نہیں ہو سکتی آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کسی آدمی نے جس میں ریسرچ کرنا ہے اس کو کیسے کمپنیز فنڈنگ کرتی کرتی ہیں کہ اس آدمی کو فنڈنگ کرو اس یہ پروجیکٹ اس کو پورا کرنا ہے دین کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو تجارت نہیں کر سکتے اور خود داری ان کی اور اللہ کی وجہ سے اللہ پہ بھروسہ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا ایسا ہے کہ یا سب ہوم لو جو جاہل ہے جاہل مراد جاہل وہ علم والا نہیں جو ان کے حالات سے ناواقف ہے جو ان کے حالات سے ناواقف ہے اگنیا وہ سمجھتے ہیں یہ بہت ہی مالدار بہت بے نیاز ہے مینتحف اور وہ اپنی عزت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتا بچتا ہے ہاتھ پھیلانے سے اور جو اس کے حالات سے واقف نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے اللہ نے فرمایا تعریف ہوں تم انہیں جان لو گے میں سیما ان کی حالت دیکھ کے تم پہچان سکتے ہو کہ وہ کون آدمی ہے کیسا ہے کس طرح مستحق ہے لا یس الناس سے اور وہ لوگوں سے لگ لپٹ کے نہیں مانگتے شدید ضرورت بھی پیش آ گئی تو بس ایک بار کہہ دیا کہ یہ چیز لے لیں یہ چیز خریدنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ پیچھے ہی پڑ گئے اس لیے کہ اتنا کہنا بھی ان کی خودداری کے منافی ہو جاتا ہے اللہ نے کہا ان پہ خرچ کرو جو لوگ رک گئے ہیں میرے دین کا کام کرنے کے لیے یہ ہے چیز اور وہ لوگ نہیں مانگتے اس لیے کہ مانگنے کی عادت نہیں اور ایک آدمرتبہ کہنا وہ ان کے لئے جائز ہے کیونکہ ضروریات زندگی ہیں نا اس کی مثال سورہ توبہ میں اللہ نے دی ہے وہاں دیکھیے آپ دسویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بات فرمائی دسواں پارا بالکل جہاں پر ختم ہو رہا ہے نا سرائے توبان آیت نمبر اکانوے نائنٹی ون مجھے اللہ تعالی نے فرمایا لئی سا الفا اور جو ضعیف کمزور ہیں ان کے ذمہ بھی کوئی جہاد نہیں ولا عل مرا اور جو مریض ہیں وہ بھی جہاد نہیں کریں گے ان کے ذمہ بھی کچھ نہیں ہے ہم نے جہاد ان پہ بھی فرض نہیں قرار دیا ولا اللہ زینا اور نہ ان لوگوں کے ذمہ جہاد فرض ہے لا یہ جدون مایون جو اپنے اندر اتنی قوت نہیں پاتے کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں ہے ہی نہیں کہاں سے خرچ کریں کہاں سے سواری لائیں کہاں سے اسلحہ لائیں اور جا کر لڑیں ہر ارجن ایزا نسہول اللہ و جب اللہ کا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نے پہنچا کہ خدا کے راستے میں جہاد کرو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے اللہ نے کہا کوئی جہاد فرض نہیں ماںن سب و اللہ وفور الرحیم ولہ الزینہ اور نہ ہی ان لوگوں کے ذمہ جہاد ہے ازا ماں آتا جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں لتاح اور کہتے ہیں ہمیں سواری دے دیں صرف ہم جہاد پہ جائیں گے اللہ کی راہ میں لڑیں گے کل لا اور آپ نے انہیں جواب دیا اور آپ نے کہا لا اجی میرے پاس سواریاں دینے کے لیے اتنے گھوڑے اتنے جانور ہی نہیں ہیں گنجائش ہی نہیں ہے ماں اہمیلوں کو جس پہ میں تمہیں سوار کر سکوں جو میں سواریاں دے سکوں میرے پاس بھی گنجائش نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہے تب وہ آپ سے منہ پھیر کے چل دیے گھر کو وہ آیون ہم تفیظ و من دم حزن اور دکھ پریشانی تکلیف کی وجہ سے ان کے آنسو بہ رہے تھے کہ اللہ یجد ما فکون کیوں ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ اس پریشانی میں وہ رو رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ آج اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ نے کہا سرے سے جہادی ان کے ذمے فرض نہیں نے یہ تو ان کے ذمہ فرض ہے جن کے پاس مال ہے سواری ہے یہ چیز ہے اللہ نے فرمایا الحافہ اور وہ لوگوں سے لگ لپٹ کے سوال نہیں کرتے اور تنفقوا من خیر فإن اللہ بھائی علیم تم لوگ جو بھی ان پر خرچ کرو گے نا اللہ اس کو خوب باخبر ہے یعنی اللہ کو علم ہے اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا مال خرچ کرنا کتنی بڑی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ خدا کے دین کی وجہ سے معاش کا کام نہیں کر سکتے یہ بھی اور اس سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ ان کے لیے بندوبست کرتے ہیں جو لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں خود ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہو کئی اللہ کے ایسے بندے ملیں گے یہ جو مدارس چلتے ہیں یہ جو دین کے اتنے کام ہوتے ہیں ایک ایک پائی جا کے لوگوں سے مانگنی پڑتی ہے تو یہ جو بچارے مانگتے ہیں اور اپنی نفس کی قربانی دیتے ہیں عزت نفس کی قربانی دیتے ہیں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں مدرسے چلتے رہیں علماء پڑھتے رہیں مولوی تیار ہوتے رہیں حافظ تیار ہوتے رہیں تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں خود ان کا کتنا بڑا اچر اس لیے یہ جو فنڈ ریزنگز ہوتی ہیں نا تو ہر ایک کا جی نہیں چاہتا اندر سے کہ اٹھ کے لوگوں سے کہے کہ آپ پیسے دے دیجیے عزت نفس ہوتی ہے لیکن قربانی دیتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو دین کا جو تھوڑا بہت کام ہے وہ بھی رک جائے گا مدارس میں وہ کام بھی نہیں ہوگا علماء پیدا ہونے ہی بند ہو جائیں گے تو یہ جو کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی تو بہت بڑا اچھے اس لیے یہ جو یہاں مدنی والے کام کر رہے ہیں نا آپ سے جو بھی اس کا ممبر نہیں اس کا ممبر بن جاؤ دس ڈالر دو انہیں بیس دو پچیس دو اس سے بحث نہیں ہے جتنا آپ چاہیں لیکن آپ ان کے فارم جو ہیں وہ فل کیجئے بھر دیجئے ان کی وجہ سے بہت سے خیر کے کام ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے لیکن ہمیں پتہ بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں مدرسے کا چلنا ہے لوگوں کے لیے کپڑوں کا بننا ہے ہسپتال کا کام ہے کئی چیزیں اور تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے بھی یہ چیزیں بہت ہو جاتی ہیں ایک چٹکی آٹے کی شروع کی تھی کسی زمانے میں مسلمانوں نے علی گڑھ جب بنا تو سر سید نے کہا ایک مٹھی آٹا بس لے دیا کرو اور کچھ نہ دو اور مٹھی آٹا لیتے لیتے کتنا آٹا ہو گیا آپ اسے بیچتے تھے اور پھر اس کے ذریعے انہوں نے اپنا وہ آغاز کیا اور یہ چلا لی تو دس دس بیس بیس ڈالر بھی آدمی دیتا رہتا ہے نا تسلسل سے حصہ پڑتا رہتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ اوخ سے روفی سبھی یہ خدا کی راہ میں رک گئے ہیں کام نہیں کر سکتے اگر کام کریں معاش کا دین جاتا ہے اور دین کا کام کریں تو تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے اللہ نے کہا ان پہ خرچ کرو کل ان شاء اللہ مزید اسی آیت پہ پاتے